اچھا اگر ہم شرک کو لیتے ہیں شرک عصمات و صفات اگر اللہ کی عصمت اور صفات آپ نے کسی بھی اور کو دی کر تو یہ شرک عصمت ہو جائے گی لیکن میں اگر آپ کو قرآن سے دکھاؤں کہ اللہ نے اپنے سفات خود دے ہیں کیا کہیں گے قرآن چیپٹر نمبر نائن کے اندر آیت نمبر ایک سو ستارہ میں اپنے دو ناموں کا کال دیتا ہے ہی فور گیو دیم انیڈ ہی واس ٹو کائنڈ اینڈ مرسیفل رہیم اللہ کے ندنوے ناموں میں سے دو نام ہیں رعوف این رہیم اچھا اسی اسی قرآن کی سیکنڈ لاس صورت دیکھیں اگر ہم سیکنڈ لاس آیت دیکھیں اسی قرآن کی یہ سیکنڈ لاس آیت ہے بسیقل ایک طرح کی تو اللہ نے اپنے نبی کو محمد کو رعوف و رحیم کہہ دیئے بھاری مسٹیک ہو گیا سر ایک دم بلندر ہو گیا ام